آبادی یادی یاسر علینہ علینہ فضل ولا تو حصر ولا تو حصر علینہ علینہ فضل کو بِالْخَيْرِ و وَبِكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ هذا خَبِيرُ يَا خَبِيرُ رَبِّ يَسِّرْ رَبِّ يَسِّرْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا هَذَا الْكِتَابَ هَذَا الْكِتَابَ وَلَا عمل کا آسان مشکل مو پر اسی لا جو فرآم مزید اولانائے عیتم ہر ہر عمل کو بس ملا سر کو خبر داسی کی پنے من پالیم کار والا کنا برکت امداد دے پا رہا رہی امداد اللہ نا امداد بسم اللہ مطلعہ دام کو برکت نام بے اللہ سر رسولی کو برکت نام بے اللہ گویا جی کلپ اولا جی تغیر خبر مطلعہ دام ہوئی ہے اور سوچ موئی, موئی. پہچہ ہر قدم اخلی توجہ بے اللہ ترکتا ہو جو خواہ ازباب لٹا ہو پتہ نسے چکار بہو سی کنبہو سی اللہ مانینے تو بسم اللہ مطلعہ دام بے اللہ مطلعہ دیتو ادعا بے اللہ دا قاتے کی انسان نو ہر وقت مندے ہر کار کا بس ملا بندہ اللہ ہے بسم اللہ الرحمان الرقی صحیحوں کو نام دے اللہ الرحمٰ کے مہربان دہ رقیم کے بخص حوالہ خبر ادا کے درے فیان درے نمونہ جب یور اللہ بلرحمان بلرحیم اور دا پر دے قرآن دا چکلا حفیث ختم یوری و بسم اللہ خاتے رہی. دا انہو من انہو بسم من سوچی اکثر ہم کی سام ہو تیرہ بے ترملا تیرا بے قرآن ختم سورج کی سارا اللہ پاک تر نامہ ذکر اللہ نامی ذکر کو بسم اللہ اللہ چاہتا اللہ آغازہ کمال صفت دیتے موجود صفت موجودہ اور ہر قسم اب نا پاکتا زوال نہ پڑتی نقصان نہ اللہ آغازہ یہ رہن پنا کی دین اور کی دین اور ہر قسم کا معجزہ موجود تھا ہر قسم 아이 نہ پاتا کہ کل انسان اللہ ذکر گزرات کی مرا مرکبی جو کہ پزلک ہوگا کچھ کو زبے من صدای روزانہ ضروری اللہ اللہ بڑی کوئی سے مشکل نہ پڑی بدیدے اثر زبتا کو یہ مشکلیں اسانی ہیں کہ کم زرا اللہ اللہ ائی نہ وہ اج بلا نہ دیر ا کی کہ زنا پر سختی ازنا آمانو جی بیا پر زنا خلق زنا کرا مورے غلط والی انسان روح سے بی اولو و نو اگر قرانوار کول کہ اگر پوستی مسجدہ یا کوفارہ کے دار الفت اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، تنگی آپ واڑی روت فنکئی جڑے دادا اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> اللہ <سؤال> شوق کا پیدا سیلا <سؤال> پیدا سی تیلا نو دے اللہ نام دا او دے دے اللہ عمان دوام دوام رحمان, دا دا دا رحمان, رحمان کی کمر دان اگر اللہ دے پارا نہیں استمالی رخ و مخلوق دے پارا جس کی مل بے با ابلب سر الگ ہے عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن کتابوں نکلی تھی یو سرائے عبد الرحمن ن میری یو فضل رحمان ن میری تثلی رحمٰن و طوائے رضا رحمان و طویل دِی گناہ کا عبدالرضاق نہ میری درازی کو توائے رضاک و طوائے دادی گنا ابدان نہ گنابا خبر تھا نا گنا گٹ گنا دے لا بنا اسلولہ گنا اسلے ڈری گنسل <سؤال> ہر گناہ نا تو با کر عبد الرحیم ہو محمد رحیم ہو فرق صدا فرق دادا قرآن کی زنا نمونہ اللہ نے استعمال دی اور زنا نمونہ اللہ نے سنیم نمونہ خالص اللہ استعمال دیے ابد وغیرہ اللہ نے نور خلق تار استعمال دیے ابد نہلتا رحمان و رقیم دے منع کی بھی رحمت دس بار وطنی کی لو رحمت نہ رحمان منع کی بھی ڈیر جیت مہربان رقیم من کی بھی ڈیر جیت میں کوئی چیز رحمان کی کا توعی صرف نیک و بد کو مسلمانوں کا پھر ٹولو مند رقم کری ٹول و سروس طرح سے اور رحیم کی کا توعیع کری مسلمان سروشترت نو رحمان ظہور کو دنیا کے مسو نیک و بد کا مسلمانوں کا پھر ہر چلتا لاری پر گئی اور رحیم ظہوری جنت رحمت و اتحاد وکی نے رحمت نہ وطلی دی رحمت نہ قرآن و حدیث کی مسائل خبر خبر ہے کی تا تی دا کہ اللہ مہربان دا سی رحم کی براد عزت مند سرائی و تریفیں اللہ پاک نہ عزت مند سوستان سر و شریکہ جب اللہ پاک نام دے اللہ الرحمان کے مہربان دا رکین کے بخشن کر دے دیکھے خبر تب سوچ کو بسم اللہ مطلب کسی دے اللہ کو نام سوچ کہ جیان کہ آدھے مہراب دا زبل <سؤال> چاپنام کروڑی لکھوں کہ باہر کار لبرکت میں لائکی باقی رو دوانی امین اللہ حمد و حمد و حمد و حمد و حمد و حیب و حیب و حیب کریم اللہ رحم اللہ مفتا قرآن کوئی ہے قرآن ملے عمل و نسیب کرتا پر پورا ہوتا کریم پر وردگار